باؤ بن دو گٹے نبے دیکھ لیں بے سمجھتا رہی الفظ بیمار کس برے مولوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہو اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو چاہے جس بندے پر چاہے وہی اتارے بہین اس سے بغاوت کر کے جلن کے سبب سے کہ اللہ تعالی نے حضور پر کیوں وہی اتار دیا میں یہ شاؤ مہینے بعد ہی اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے فباؤ غذب اللہ غضب وہ غزب پر غزب کے سزاوار ٹھہرے میں نے ایک تو غزب ہے ایک غزب پر غلط مسلسل غور یہ ٹھیک ہے یہودیوں کے لیے کہا گیا تو کیا ہم صرف یہودیوں کا حوالہ دیں آج کل بڑے لوگ اس خیال پر ہیں کہ یہ یہودی چونکہ اربوں کے اوپر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیل میں انہی کا حوالہ ہے ان کو دوست مت کرو نہ ہو لیکن صرف یہودی نہیں ہیں اٹالیس پٹا چھ نکالیے دیکھیے منافقین اس میں شامل ہے کشرقین خطح مبین جو کے سبب سے ہوئی اس کے افیکٹس کے بارے میں اس کے نتائج کے بارے میں کہا گیا وہ منافقین و منافقات اور عذاب دے منافق مردوں منافق عورتوں کو ولمشرقین و مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو نینہ عذامین بلّ ذنصو جو اللہ پر گمان رکھتے ہیں برا علحم انہ دائرۃسوخ انہی پر گرد شہ بری و غز بلّہ علیہم اور اللہ نے ان پر غزب فرمایا <laughs> اس کا یہ منع ہے کہ منافقین منافقات مشرقین مشرقات بھی موبوغ ہیں یہ صرف گوٹیوں کو نہیں آپ صرف شمار کریں انہوں نے تو قانون کی خلاف ورزی سے اللہ کا غزل فرمایا اللہ کی وحی کو تسلیم نہ کر کے غذب کے مستقبر یہ بھی لوگ ہیں منافق بھی منافقات بھی مشرقین و مشرقات بھی غذب اللہ و و اللہ, اللہ کا غزب ہی نہیں تو لانت کی بات نہیں ان کے لیے جہنم تیار کیا وہ سات مسیرہ اور کیا ہی برا جہان یہ. یہ اسی جو ذیر نظر سورہ ہے اس میں بھی آ جائیں میں بھی دیکھ لے لاتج اللہ فطنت اللہ جی نے کفر بات ٹھیک ہے ہمیں تختہ مشکنہ بنائی ہے کافروں کا تو یہ اس کے قریب بات ہے ساٹھ پانچ پر چلا گیا پانچ ساٹھ دیکھیے کل حل و نبھ منظال یہ ہے کل حل و نبی کمب شرمنظال مصعوبتاً تم فرماؤ کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سبھی بتر درجہ میں مندانہ جس پر اللہ نے لعنت کی علیہ اور ان پر غضب فرمایا وجالہ منحم القراد الخ نازیرا اور ان میں سکمندر سور بنائے وابوت اور شیطان کے پجاری الائے شَرُ کے شرمکان و حضل صبیل ان کا ٹھکانہ برا ہے اور یہ سیدھی راہ سے ڈکے ہوئے ٹھیک ہے یہ یہودیوں کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں جو غازی ہے ہاں واضح با الحم ہیں ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کالو امن آساتے یہ منافقین ہیں ویسا جاؤ تو کالو احمنہ جب آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان مان لے آئے کل دقالوں بالکلے وہ ہم کل خرج وہ کفر بھی کو لے کر داخل ہوئے تھے کفر ہی کے ساتھ خارج ہوئے ورنہ ہو بیمار تو ہوں وہ جو چیز چھپاتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے تو یہ بھی اللہ کے غذب کے مستحق ہے ٹھیک ہے مشرق ہو گئے آپ صرف انہیں تک نہ لگا آ یہ آگے دیکھیے میں ستر سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ صحیح اندازہ ہو کالو اجے تنا لینا بدلتا ہا وہ دوں باقا نہ جاؤ دو آباؤ نہ سادی وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سکتے ہو یعنی آداب لے آؤ یہ اسلاف کی جو لوگ پرستش کرتے ہیں ان کے راستے پر چلتے ہیں ان کے بارے میں علیکم کہا کالا کہا, ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا جی بکا غذب یہ بھی وہ لوگ جو اباؤ اجداد کی رسم کے اوپر چلتے چلے آتے ہیں اور اسلاف پرست ہیں اسلاف کے مسلب پر ضد کرنے والے یہ بھی مغزو آجائیں جائیں چار بٹا کرانوے دیکھیں خالد انفیحا جو شخص مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے پیچھے ساری چیز چلی آ رہی کسی کا کسی کو قتل کرنا مومن کے لیے لائق ہی نہیں کہ وہ مومن کو قتل کرے یہ آیت ہے، <تصفح> جی بانوے ہے میں ترانوے پیش کر رہا ہوں وہ ابت المومن متمن جو شخص مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے فجا جہنم و خالد اس کی جزا جہنم ہے ہمیشہ اس میں رہا رہے وہ اللہ نے اس پر غضب فرمایا اس پر لانچ کی اور اس کے لیے تیار رکھا ہے بڑا عذاب یہاں مسلمان نہیں ہے جی نہیں مومن کی بات ہے مومن مسلمان صاحب ایمان ہو کر جب عمل کا اظہار کرتا ہے تو مسلم کہلاتا ہے فرم و بردائی کا اظہار مومن بغیر اظہار کے بھی مومن ہوتا ہے بہرحال اس کا مقام بلند ہے یہ نئی اکت المومن مطامداً مومنوں کا باہمی قتال آپس میں ایک دوسرے کو مارنا مسلمان قوم کا آپس میں باہمی جنگ و قتال یہ بھی غزب کا طریقہ ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو دوست نہیں بنایا جاتا مسلمانوں کے باہمی قتل کے پیچھے ان کو دوست نہیں بنایا جاتا آج کے ماحول مزہ دیکھنے کس طرح آپ ان کو پروٹیکشن دیں گے کس طرح راز لگائیں گے ایک اور مقام دیکھ لیں باقی پھر انشاءاللہ اللہ زندگی رہی تو ہے. بیس بٹائی یہ صرف یہودی نہیں ہے میں <laughs> جو بات بتانا چاہتا ہوں آپ اپنے سخوں میں بھی کہ کون کون مخصوب ہے <laughs> <laughs> <laughs> جام اسرائیل <سؤال> ہم نے تمہارے دشمن سے نجات دی تمہیں دانی طرف کا وعدہ دیا اور تم پر منو و اتارا کلو من تو بات مار زکنا تم ہم نے جو کچھ تمہیں دیا اس میں سے تو یہ چیزیں کھاؤ پیو ولا تو غوف ہے اس اور اس میں زیادتی نہ کرو فج علیہ اگر تم ایسا کرو گے تو میرا غضب تم پر حلال ہو جائے گا <تصفح> کھل جائے گا اترے گا تم پر فجہ علیہ کم غذا بھی وہ نیل علیہ غذا بھی اور جس پر میرا غضب اترا فقل ہوا وہ اپنے مقام سے بہت منظر اس کا یہ معنی ہے کہ جو قوم یا جو افراد تو یہ چیزوں حلال چیزوں پر نہیں رہتے حرام کو منہ مارتے ہیں وہ بھی مغلو بنائے معاشی نظام اگر خدا کے قاعدے کے مطابق نہ دیا گیا ہو تو ان کو بھی رازدار نہیں بنایا اب آ اسی موضوع کی طرف یہ چند ایک مقام ہے غضب کے اور بھی مقامات آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے کریم میں جا بجا غذب کا لفظ موجود ہے یا نامن <سلام> راطۃ اللہ قوم <سلام> رضب اللہ والے ہیں جماعت مومنین یہود کو منافقوں کو مشرقوں کو اسراف کی مسلک پر ضد کرنے والوں کو مغلوں کے اندر بہنی قتال کرنے والوں کو اور معاشی عظمِ عدم <سلام> توازن قائم کرنے والوں کو دوست مت بناؤ یہ میں گنتی جو میں نے پیش کی قد یسو نظر آخر یہ ساری خرابیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ وہ آخرت سے مایوس ہو گئے انسان کے مقافت عمل پر یقین نہیں رکھتے حرام وہی شخص کھاتا ہے جس کو حلال کھانے کے جو خطرات ہیں وہ اس کو وارڈ آف کرتا ہے کہ نہیں صاحب مجھ پر نہیںسو من اللہ وہ آخرت سے مایوس ہو گئے کمال یسر کفارو مینا صابر کبو جیسے یہ کفار جو قبروں میں ہیں یہ مایوس ہو گئے دوسرا اس کا ترمہ میں دونوں کر کے بتاؤں جیسے کفار اساب کبور سے مایوس ہو گئے یہ لوگ جو اللہ کے غضب کے مستحق ہیں یہ آخرت کو تسلیم نہیں کرتے قانون مقافات عمل ان کے مدنظر نہیں ہے جس کے قانون مقافات پر یقین نہیں مد نظر نہیں اس پر آپ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں تو وہ تو اپنے مفاد کے پیچھے چلے گا جب مفاد آئے گا تو نکل جائے گا کیسے میں تھوڑا سا یہ اگلے صورت میں چلیں گے آخرت کی بات کافی دفعہ ہو چکی ہے حیات الدنیا کے مفاد کو حاصل کرنا اور آخرت کو چڑتا ہے یہ ہے کہ جو بھی قومیں اللہ کے غذب کی مستحق ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ مفاد عاجلہ کو اس دنیا کے مفاد کو مد رکھتی ہیں اور آخرت کے مفاد کو یا آخرت پر یقین کو مدِ نہیں رکھتی قانون مقافتِ عمل کے ماننے والی نہیں ہوتی جب قانون مقافاتِ عمل کو نہ مانا جائے تو عمل کے نتائج کو عید الدر سے ہٹانے کا یہی تو وضب ہے یہی ذاتی ہے ایک بات اس میں کہی گئی کمال ویس کفار صحابی جیسے کافر راس توڑے بیٹھے ہیں قبر والوں سے یہ دو انداز سے پڑ جائے گا گی اگر بیانیاں ہیں تو اس کا مانا جیسے کفار جو کہ قبروں والے ہیں وہ مایوس ہو دوسرا یہ کہ جیسے کفار ان قبروں والوں کے دوبارہ اٹھنے پر مایوس ہیں انجام اور آخرت کا کوئی تصور ان کے ہاں نہیں یہ دونوں معنی اس کے لیے جا سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے مایوس ہو گئے میں صرف کچھ حوالے دیتا ہوں آپ ان کو اپنے ہاتھ جا کے پڑھیے ایک دو میں پیش کر دیتا ہوں انتالیس بٹا پچپن اٹھاون دے جی آسن منٹ اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی قبل اس کے کہ تم پر عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہیں انتقول نفس یا حسرت علامہ فر تو جمد اللہ ہے اور کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقسیموں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی وہ کم تو لمن الساخرین اور میں تو ہنسی اڑایا کرتا ہوں بے شک میں ہنسی بنایا کرتا ہوں اوتکولہ یا یہ کہیں لو اننا لنا لو الَ اللہ حدانی نقول تو مرنطقین اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقیوں میں سے ہو جاتا اور تقولہ حین ترل اذابہ جا وہ کہے جب عذاب دیکھے ہین ترل عذاب لو ان کرتن اگر مجھے واپسی کی اجازت ملے مجھے کسی طرح مجھے واپسی ملے ایک اور چانس ملے فقون ملنمحسنین تو میں محسنین میں سے ہو جاتا کہ اندازے بیان ہے ان لوگوں کے بارے میں جو آسن عمل کر کے نہیں جاتے ہیں. ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا دوبارہ موقع نہ ملنے کے لیے دیکھ لیں دو بٹا 167 سو لکھ لیں اپنے گھر جا کے 26 بٹا 102 پڑھنے والی آیات ہیں جس سے آپ کو اندازہ دو بٹا ایک سو ستاسٹ چھبیس بٹا ایک سو دو یہ انتالیس بٹا پچپن اٹھاون میں نے پیش کر دی اور سیونٹی نائن اناسی بٹا دس سے چودہ تک تو وہ یہ جو اناسی بٹا بارہ میں ایک تھوڑا سا دیکھ لیں اس کو یہ جو پول یہ 10 سے پڑھ لوں پول لمندوں پھر آفرا کافر کہتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پلٹیں گے ایسا کرنا زام النکھرا جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی ہڈیوں میں سوراخ ہو جائیں گے کچھ نہیں رہے گا نہ جس میں پھونک مارتی ماری جاتی ہے کالو تلکا تم خاسرہ بولے یہ تو پلٹنا بڑا میرا نقصان ہے فینما ہے یا زجرت واحدہ اچانک انہیں جھڑکی ملے گی فیضا ہوں ساحرہ کھلے میں میدان میں آ کے پڑھا تل کا کر رہا تم خاصے کر ایک چانس اور ملنا یہ تو بڑا خسارے کا یہ ہے جی وہ لوگ جو دوسرے چانس سے مایوس ہیں دوسرا یہ کہ قرآن کریم نے یہ اعتراض کہا ہے کالم ہوئی نظام ہوئی ہے رویم کافی لوگ کہتے ہیں فار کہا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جو وہ ریزہ ریزا ہو چکی ہیں کل جی یہ چھتیس پٹا اٹھتر اناسی ہے اور پھر یہ کہنا 45 بٹا 24-26 میں ماہیا نمو و یا دنیا کہ زندگی بس یہی زندگی ہے ہم بڑھتے ہیں زندہ ہوتے رہتے ہیں اس لیے وہ مستقبل سے مایوس ہیں ان کے اپنے مفادات ان کے اپنے خیالات ان کے اپنے نظریات ان کی زندگی کی بنیاد ہیں ان پر کیسے اعتماد کیا جا سکتے اور پھر اور ایک بڑی بات ولدین قبر بیا چلائے و لکائے انتیس اٹھتیس اولاسمر رحمتی لحمد وہ لوگ جو کافر ہوئے اللہ کی آیات کے اور لکائے ہی اور اپنے اعمال کے نتیجہ بھگتنے پر یقین نہیں کرا خدائی ملاقات کیا تعلیمات الرحمتی یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہوئے وہ اولاک الحمد العلیم انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے آپ دیکھیں جو آئے زیر نظر ہے وہاں بھی مایوس ہونے کی بات کما ایسا کفار و مینا صحابل قبور یہ مایوسی یہ ہے کہ یہ جو قبروں میں چلے گئے یہ کب دوبارہ آ سکتے ہیں یہ نہیں یعنی الاخرت پر یقین نہیں ایمان کا اپنے مقافات عمل پر یقین نہیں جب مقافت عمل نہیں تو عمل کو بچا بچو کے ایسے کر لینے والے یہ موقع پرست اور اپنے مفاد پرست ہوتے ہیں ان کو اپنا رازدار یا دوست یا سربراہ نہیں بنایا ایک عید اور اس کا حوالہ لکھ لیں سترہ بٹا انچاس اکیاون طالب والدہ کنہ نظام فات انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور ہو جائیں گے آئین لمحوں خلقن جدیدہ کیا ہمیں ایک جدید مخلوق کے طور پر پھر اٹھایا جائے گا کون کنو ہجارت انید خلق آفرما دیجئے کہ چاہے پتھر ہو جاؤ چاہے لوہا ہو جاؤ یا اس سے بھی بڑی کو چیز جو تمہارے سینوں میں ہو حسے جو پورنہ میں یوں ہی جو نا کہتے ہیں کون لوٹائے گا ہمیں کلندہ جی فطر کو غلط مغلت کہا کہ وہ لوٹائے گا جس نے تمہیں پہلے پہل کچھ نہ ہونے سے بنایا ہے تو یہ جو لوگ حیات آخرت کے یا دوسری زندگی کے عمل کے قائل نہیں ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا انہیں سربراہ نہیں بنایا جا سکتا انہیں دوست نہیں بنایا جا سکتا ان پر کیسے اعتبار کریں گے جن کا اپنا کوئی معیار ہی نہیں تمہارا معیار یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کریں گے تمہارا معیار یہ ہے کہ جن کے ساتھ لڑائی نہیں ہے ان کے ساتھ م... نظر کا نقطہ نظر کا اختلاف ہے وہ کفار ہیں ان کے ساتھ وسیع الطربی کا وسیع الطرفی کا اور انصاف کا مظاہرہ کریں گے تم ان کو اپنا دوست کیسے بنا سکتے یوں ہوں یہ سورہ المتحنہ کی آیت آخری آیت تیرہویں آیت تک آ انشاءاللہ ان اگلے درس میں یہ سورہ صف سے لیں گے ربانات قبل میں نہ ناکام تسلیم